اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن رحمان تیسری پاری سر نازیات کے یہ پہلے رقو ہے یہ رقو آیت نمبر ایک سے لے کر آئٹ نمبر ستائیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے سورہ سرحنازاد ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہے اس مبارکہ میں دو رکو چیالی آیتیں ایک سو ستانوے کرمات سات سو ترپن حروف ہے اس سورہ مبارکہ میں جس مضمون کو مزو بنایا گیا ہے وہ ہے قیامت کی زندگی اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثابت کرنا اور ساتھ ساتھ اس بات پر بھی تنجی ہے کہ اللہ کے رسول کو جٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے اس سرائے مبارکہ کے شروع میں موت کے وقت جان نکالنے والے اور اللہ کے احکامات کو بلا تاخیر بجا لانے والے اور حکم الہی کے مطابق سارے کائنات کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم کا کر یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور موت کے بعد دوسری زندگی ضرور پیش آ کر رہے گی کیونکہ جن فرشتوں کے ہاتھوں آج جان نکالی جاتی ہے انہی کے ہاتھوں دوبارہ جان ڈالی بھی جا سکتی ہے اور جو فرشتے آج اللہ کے حکم کے تعمیل پر بلا تخیر ان کاموں کو سرانجام دیتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اور انہی کی تجویزوں سے جو اس کائنات کا نظام چل رہا ہے وہی فرشتے کل اسی اللہ کے حکم سے کائنات کا یہ نظام درہم برہم بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرا نظام بھی قائم کر سکتے ہیں اس کے بعد لوگوں کو یہ وضاحت کے ساتھ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ کام جسے تم بالکل ناممکن سمجھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی دشوار ہے ہی نہیں جس کے لیے کسی بڑی تیاری کی ضرورت ہو بس ایک جھٹکا دنیا کے اس سارے نظام ہو کو درہم برہم کر دے گا اور ایک دوسرا جھٹکا اس کے لیے بالکل کافی ہوگا کہ دوسری دنیا میں ایک تم اپنے آپ کو زندہ موجود پاؤ اس وقت وہی لوگ جو اس کا انکار کر رہے تھے خوف سے کام رہے ہوں گے اور سہنے ہوئے نگاہوں سے وہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہے ہوں گے جس کو وہ اپنے نزدیک ناممکن سمجھتے تھے ساتھ ہی اس مبارکہ میں حضرت موسا اور فرعون کا قصہ اختصار کے ساتھ بیان کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ رسول کو جٹلانے اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کو رد کرنے اور چل بازیوں سے اس کو شکت دینے کی کوشش کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے فرعون کے واقعہ سے سبق حاصل کرو ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ورنہ زیات قسم ہے ان فرشتوں کے جو روح نکالتے ہیں ڈوب کر یا غوطل میں آتا ہے کہ جب موت کے فرشتے گنگاروں کے روح نکالنے کے لیے اس کے سامنے آ ہوتے ہیں تو اس روح کو یہ معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ ہمارا اگلا منزل کیا ہے تو وہ اس جسم سے نکلنا نہیں چاہتے وہ اندر مضبوطی سے جم جاتا ہے لیکن فرشتوں نے تو ہر حال میں اللہ کے حکم کی تعمیر کرنی ہوتی ہے لہذا وہ فرشتے زبردستی اس انسان کے وجود کے اندر سے اس کے روح کو کھینچ کر باہر نکالتے ہیں جس کو یہاں ڈوب کر یا غوتا لگا کر نکالنے سے اللہ نے تعبیر فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نشک میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روح نکلنے سے انسان کا وجود ایسا ٹوٹ پھوٹ, پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے جیسے کہ کسی کانٹے دار جاڑی پر ایسے کپڑا بچا دیا جائے جو ریشم کا چادر ہو اور پھر اس کو ایک کونے سے پکڑ کر کے کھینچ لیا جائے تو جس طرح اس کپڑے کے اندر کوئی جگہ ایسا نہیں رہتا جس میں کانٹا لگ کر اس نے سوراخ نہ بنایا ہو اس کے داغے نہ نکلے ہوئے ہوں اسی طریقے سے جب فرشتے نافرمانوں فرمانوں کی وجود سے ان کی روح کو ارادہ کرتے ہیں تو ان کا وجود اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے یعنی بڑی سختی کے ساتھ ان کا نزہ ہوتا ہے ان کا روح نکل رہا ہوتا ہے لیکن یہ سختی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو جو ہمیں دنیا میں دکھائی دے اس لیے کہ دنیا میں بظاہر بعض مرتبہ نیک لوگوں کی بھی سختیاں آتی ہیں لیکن وہ سختیاں دو گ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں ایک تو اس وجہ سے کہ ان سختوں کی وجہ سے ان کے کوتاوں اور گناہوں کا معاف کرنا مقصود ہوتا ہے جو بشری تقاضوں اور کمزوریوں کی وجہ سے دنیا میں ان سے سرزد ہوئی ہے تاکہ اس سختی کے ذریعے ان کے وہ گنا معاف ہو جائے اور آخرت کی سختیوں سے اس کو محفوظی مل سکے اور دوسرا مقصد ان سختیوں کا یہ ہوتا ہے بندے مومن پہ جو آتی ہے موت کے وقت کہ اس کے ذریعے ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں لیکن جو کفار پہ سختی آتی ہے یہ کفار کے اوپر آنے والی سختیاں ان کے اعمال بد کے نتیجہ ہوتی ہے لیکن بعض مرتبہ کفار پر جو بظاہر سختیاں دکھائی نہیں دیتی موت کے وقت تو یہ سختیاں اصل میں ایک طرح کے عالم برزخ کا حصہ ہوتی ہے جو بعض مرتبہ تو دکھائی دیتے ہیں کسی کافر پر اور بعض مرتبہ دکھائی نہیں دیتے اس لیے کہ وہ عالمی برزخ کا حصہ ہے اور انسان عالمی دنیا میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بردف کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہاں پہ نا فرمانوں کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے جیسے کہ جنتیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ شہادہ جب شہید ہو جاتے ہیں تو جنت میں ان کو رضو دیا جاتا ہے اور ان کو خوشحال زندگیوں سے امکنار کر دیا جاتا ہے لیکن تمہیں ان کے اس زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے اس لیے کہ وہ ایک علادہ جہاں ہے یہ ایک علادہ جہاں ہے اور قسم ہے ان فرشتوں کے جو بند کھولتے ہیں بند کھولنا یعنی جس طرح گہرا آہستہ آہستہ بندہ کھولتا ہے اسی طریقے سے بڑے آہستگی کے ساتھ فرشتے بند مومن کے روح کو نکالتے ہیں مسند احمد وغیرہ کے احادیث میں آتا ہے کہ بندے مومن کے روح کے نکالنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو جنت سے ایک لباس لے کے آتے ہیں اور جب اس کے سامنے کڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا روح جو ہے مومن بندوں کا وہ خود اچھل کر کے جا کر کے اس کپڑے کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور وہ فرشتے ان کو جنت کے بشارت دے کر رب کی طرف سے سلام کا پیغام دیتے ہیں اور پھر وہ فرشتے ان روحوں کو نکالنے کے بعد وہ ساب ہاتھ اور وہ جو تیزی کے ساتھ تیرتے ہیں تیرنا سب اصل میں پانی کے اندر تیراکی کرنے والے کو کہا جاتا ہے یعنی اللہ کے اس حکم روح کے نکالنے کے بارے میں جو ان کو ہو چکا ہوتا ہے وہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کر کے فوری طور پر تیزی کے ساتھ پر واپس جاتے ہیں فسا بقوات سبقہ پھر وہ آگے بڑھتے ہیں دوڑ کر فل مدب رات پھر وہ تدبیر کرتے ہیں کاموں کی کیا اللہ تبارک و تعالی جن کاموں کی تعمیل کے لیے کہے وہ فرشتے پھر ان کاموں کی تعمیل کے لیے تدبیر کرنا شروع کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے انسان پر اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ جو فرشتے اس دنیا کائنات میں اللہ کے حکم کے لیے کمر بستہ ہیں یہی فرشتے آخرت کے معاملات کو بھی اسی اللہ کے حکم سے سر انجام دیں گے یہ مترجوفر راجفا جس دن کامتے جی کانپنے والی یعنی یہ دنیا یہ زمین اس کے پیچھے ہوگی ایک دوسری ایک دوسرا کانپنا ہوگا سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے جس میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ اللہ تو سلام اللہ کے حکم سے سور میں پھونک مارے گا تو اس پھونک مارنے کے ایک ہی جھٹکے سے سارے زمین پر زندہ مخلوق مر جائیں گے سوائے ان کے کہ جو اللہ چاہے پھر دوسری مرتبہ سور پونک جائے گا تو یہ کا کہ وہ سب اٹھ کر دیکھنے والے لگیں گے بن جائیں گے اور دائیں بائیں دیکھیں گے سورہ زمر کے آٹھ نمبر 68 میں یہ وضاحت ہوئی ہے اللہ تبارہ کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم سے یہ زمین کامپی کی اس پہ زلزلہ آئے گا تو شروع میں چھوٹے درجے کا زلزلہ اور پھر ساتھ ہی بڑا زلزلہ ہوگا قلوب بُن یوم واجفہ کتنے ہی دل اس دن دڑک رہے ہوں گے تب سواروحا خاشہ ان کے آنکھیں جھک رہی ہوں گی یعنی جو فرشتے روحوں کو نکالنے والی ہے وہی فرشتے اس سارے نظام کو بھی اللہ کے حکم سے قائم کریں گے اللہ تبارہ کو تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ کہیں گے اَئنّا فی اور یا وہ لوگ کہتے ہیں جو حضور نبی کریم وسلم کے زمانے میں تھے اور جو بعد کے زمانے میں آنے والے ہیں وہ کہیں گے کہ این المر دودھ نفل حافرا ہمیں پھر لوٹایا جائے گا پہلے حالات کی طرف یعنی کیا ہمیں قیامت کے دن پھر اسی حالات میں بنایا جائے گا کہ جس حالات میں ہم دنیا کے اندر ہیں ایزا کن ایزا منخرہ جب ہم ہو جائیں گے کھوکھری ہڈیاں پالو کہتے ہیں تل کا ایزن کر تو تب تو یہ دوبارہ پھیر کے آنا ہمارے لیے بڑے خسارے والی بات ہے اس لیے کہ ہم نے تو دنیا میں پھر اس آخرت کے لیے اس طرح سے تیاری نہیں کی کہ جس طرح ہمیں اللہ کا یہ پیغمبر بتاتا ہے تو بھائی یہ تو بڑے خسارے والی بات ہے آپ نے بطور کہا کرتے اللہ فرماتے بس بے شک وہ ایک زوردار قسم کی جڑ ہوگی فضا ہوں بے صاحرہ پھر تبھی وہ لوگ ایک چٹل میدان میں موجود ہوں گے حل عطا کا کیا آپ چاہے تجھ کو حدیث موسا موسلام کی بات جب پکارا اس کو اس کے رب نے بل وادل مقدس ایک مقدس وادی میں یہ حکم دے کر کہ الى فرعون جائیے بے فرعون شک اس نے سرکشی میں سر اٹھایا رکھا ہے فقل بس کہ ان سے ہل کیا تو چاہتا ہے الا انتظہ یہ کہ تو سمر جائے جائے پاک ہو کا اور یہ کہ میں تیرے رہنمائی کروں الا رب کا تیرے رب کے طرف پس تو اس سے ڈر جائے اور اس سے ڈر کر نا فرمانی اور ویتھوں سے باز آ جائے تو حضرت مسا سلاسلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور ان کے سامنے رب کا پیغام رکھا تو اس نے حضرت مسالیہ سلاحت سے پیغمبر ہونے پر دلیل مانگی تو آ رہا تر کبرا پھر دکھلا اس کو دو بڑی بڑی نشانیاں فکر اس نے جٹلایا اور اس نے نافرمانی کی پھر اس نے پھیڑ پھراس تلاش کرتا ہوا یعنی اس سائے میں لگ گیا اس کوشش میں لگ گیا کہ کس طریقے سے حضرت موس علیہ السلام کو ناکام بنا دیا جائے اور ان کے سامنے رکاوٹیں کڑی کر دی جائے فہا پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا فنادا پس اس نے اعلان کیا فقال پس اس نے کہا انا ربکم ابو کو میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب یعنی رب اعلیٰ تمہیں اللہ پس اس کو اللہ نے بل اولا اور دنیا کی سزا میں بھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو باہر قرض میں بمائے اس کے فوج کی غورت پر بھی اور اس کے وہ سارے امید خسرتوں میں بدل گئی جو انہوں نے اپنے بادشاہت, بادشاہت اور آزادی سے لگا رکھے تھے ان فِي ذَلِكَ لَا عِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَا بے اس بات میں بھی سامان عبرت ہے ان کیلئے جو خدا خوفی رکھتے ہوں اور جو اللہ کا خوف نہ رکھتے ہوں تو وہ گزشتہ تاریخی حقائق سے بھی آنکے بند کر لیتے ہیں وَآخْرُ بَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اخراج و دہا تیسویں پارے سورہ نازعات کی یہ دوسری اور آخری رقوع ہے یہ رکو آیت نمبر ستائیس سے لے کر تاریخ صورت آیت نمبر سینتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و وطالعہ نے ان لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی ہیں کہ جو لوگ آخرت کے انکار پر طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے اور ہیلہ بازیاں اور حجت بازیاں کیا کرتے تھے اللہ تبارک و وطالعہ فرماتے ہیں کہ آخر تم روز محشر کے دن دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کیوں کرتے ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا اس کائنات کا کہ جو تمہارے سامنے بسی اور عریض پھیلا پڑا دکھائی دیتا ہے اس کا بنانا یقیناً اس انسان کے مقابلے میں سارے کائنات کا تخلیق ایک مشکل مرحلہ ہے لیکن جو اللہ اس مشکل مرحلے کو بھی ایک امریکن سے پیدا کر سکتا ہے اس اللہ کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ اس انسان کو نابود ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیں چنانچہ ناچی ارشادی برطادہ ہے خلقن کیا تمہارا بنانا مشکل ہے امت یا کہ آسمان کا بنا رہا اسی نے اس کو بنایا رفع رفاسم کہا اس نے اونچا کیا اس کا ابھار ابھارا پھر اس کو برابر کیا وہ اہ اور اس نے ڈانپا رات کو وہ اخراجہ اور نکالی اس سے دھوپ روشنی وہ لرو دباد کا اور زمین کو اس کے بعد اسی نے بچایا اخرج ج منہا اسی نے نکالا اس زمین میں سے ماں آہا اس کا پانی و مر اور اس کا چارہ والجبال لا اور پہاڑوں کو اسی نے قائم کر دیا ہے متا جس میں فائدے کا سامان ہے تمہارے لیے والے اور تمہارے چھپائیوں کے لیے کہ تم پہاڑوں سے گاس کاٹ کر لاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تمہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے یہ عظیم بڑے بڑے نمونے دکھائی نہیں دے رہے جو اللہ ان کاموں کو کر سکا ہے وہی اللہ تم سے کہتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا جس نے تمہیں بھی پہلے بار پیدا کیا ہے تو تم اپنے دوبارہ پیدا کیے جانے پر ناپسندیدہ خیالات اپنے ذہنوں میں اور سوالات کیوں پیدا کر بیٹھے ہو پھر جب آئے گا وہ بہت بڑا ہنگامہ یعنی جب سور میں پھونک مارا جائے گا یا تذک کرد کرے گا انسان جو کچھ وہ کر کے لایا وہ بالکل اسی طرح جس طرح کہ کسی اسکول میں کوئی استاد پڑھائی کے دوران طالب نم کو بلا اور اور اس کو کہیں کہ ادھر بھی تو جب سبوں کے سامنے اس کو بلایا جاتا ہے تو وہ فوری طور پہ اس کا ذہن پیشی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ خدا خواستہ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے مجھ سے میرا استاد ناراض ہو گیا ہو اور مجھے ڈانٹ پڑ جائے اسی طرح جب قیامت برتاؤ ہوگی تو ہر انسان کے ذہن اپنی دنیا زندگی کی طرف متوجہ ہو چکے ہوں گے کہ بھائی ہم کیا کچھ کر کے آئے ہیں یہاں پہ وہ برج اور نکال ظاہر کر دیا جائے گا دوزہ لمئی اور ان کے لیے جو اس کو دیکھیں گے یعنی دوزہ کو اس طرح منظر عام پہ لائیں گے کہ ہر دیکھنے والا دیکھ سکے گا کوئی آڑ اور پہاڑ درمیان میں حائل نہیں ہوگا ممتابہ پسبو جس نے شرارت کی وہ اثرل حیات دنیا اور جس نے ترجیح دی دنیاوی زندگی کو بے شک یہی جہنم اس کا ٹکانا ہے وہ خوف مقام و ردی ہی اور وہ جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کڑا ہونے سے وہ نہ جس نے رو کے رکھا اپنے نفس کو برے خواہشات نفسانیہ پر عمل پیرا ہونے سے تو فَإنَّ هِيَ الْمَأْوَى پس بےشک جنت یہ اس کا ٹھکانا ہے یس النا کہ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں قیامت کے بارے امرسا کہ کب ہوگا اس کا قائم ہونا یا یعنی نیامت کب آئے گی اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتا ذکر آپ کو کیا کام ہے اس کے تذکرے سے پیغمبر کا کام قیامت کا تاریخ بتانا نہیں ہے دن بتانا نہیں ہے بلکہ پیغمبر کا کام اس قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ کر کے لوگوں کو ان ہولناکیوں سے نکلنے کا راستہ بتانا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو آپ سے قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھ ہیں آپ کو اس سے کیا غرض اللہ رب کا منتہا تیرے رب کے پاس ہے اس کا پہنچ یعنی تیرے رب ہی کے پاس ہے اس کا علم وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے قیامت کس کس دن اور کس مہینے میں برپا کرنی ہے ان نما انتمنظرم بے شک آپ تو ہے ڈرانے والا میشا وہ جو اللہ کے نافرمانیوں کے انجام سے ڈرتا ہو اور جب وہ دن آئے ان جیسے گویا کہ وہ لوگ یوم جس دن دیکھیں گے اس کو لم یلبسو تو وہ یہ محسوس کریں گے اور سوچیں گے کہ ہم نہیں ڈرے مگر ایک شام یا ایک صبح کے برابر یعنی ان کو اپنی دنیاوی زندگی جو ان کے خیال کے مطابق عیاشیوں اور خوشحالیوں سے بھرپور تھی وہ ان کو ایک ڈرنے والے شام یا ایک چمکنے والے صبح کے سے زیادہ دکھائی نہیں دیں گے اور یہ اس لیے کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے وہ زندگی کے مقابلے میں جس کا اس انسان نے سامنا کرنا ہے اور وہی زندگی راحتوں والے بنائی جا سکتی ہے نیک احمال کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے نہ ختم ہونے والی زندگی کے مطابق ارشاد فرمایا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان چھوٹے چھوٹے دانوں کا ایک ڈیر قائم کر دیا جائے اور پھر اس دانوں کے ڈیر پہ ہٹانے کا ذمہ ایک پرندی کو دیا جائے اور اس کو یہ حکم ہو کہ وہ سال میں اس ڈیر سے ایک دانہ اٹھانے کا مزہ ہے تو وہ پرندہ ایک ایک دانہ سال میں اٹھاتے اٹھاتے ایک وقت وہ تو آ سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان چھوٹے چوٹے دانوں سے برا یہ ڈیر ختم ہو جائے لیکن آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے اس لیے اس نہ ختم ہونے والی زندگی کی بہتری کے لیے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے اور نیک اعمال وہ ہے جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے نیک اور صالح کہا ہے وہ اخرداوانہ الحمد للہ سرب العالمین